رسول أما بعد فوض بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا إلهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه وبالقرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي العقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إلى عهد والصابرين في البأساء والذراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب شرخلی صدری ویسر لی امری وحلو من لسانی وفر قولی عام اور غلام ہمارا آج کا موجود ہے نیکی کا حقیقی تصور آئے بیر کی روشنی میں آئے بیر کے اندر اللہ تعالی نے نیکی کا تعارف کروایا یعنی یوں تو ہر کام نیکی ہے قرآن پڑھنا نیکی ہے نماز پڑھنا نیکی ہے سبقہ کرنا نیکی ہے کسی سے مسکرا کر ملنا نیکی ہے لیکن ان کے جو مختلف نام ہیں اس کے رکھے ہوتے ہیں اس کو خیر کہا گیا ہے خیر کا کردمہ بھی ہم نیکی کرتے ہیں حسنات حسنت اس کو بھی ہم نیکی کہتے ہیں بھلائی کہتے ہیں اصل میں جو لفظ در ہے وہ ان تمام نیکیوں کا احاطہ کرتا ہے جس طرح انسان کی مادی زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی نیک اور بد زندہ نہیں رہ سکتا ہر ایک کو آکسیجن چاہیے اسی طرح انسان کی جو روحانی زندگی ہے جو انسان کے اندر وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا جانا فخ تو کی ہے رو میں اسے رو پھونک دوں گا وہ جو پھونک ہے انسان کے اندر اس کا وہ پرتاؤ جو اس کے اندر جس کا تعلق ہے اس کی روح کے ساتھ اس کے لیے نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ضروری ہے یعنی وہ نیکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا جس طرح یہ بدن آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اب اس مجبوری کی خاطر اس روحانی پیاس کی خاطر انسان نیکی کے کسی نہ کسی تصور کو یا منکر کو بھی نیکی بنا کر سینے سے لگا لیتا منکر جس کو کہا جاتا ہے تنکر عربی میں کہتے ہیں بھیس بدلنا ڈس لائز کسی کا بھیس بدلنا جو ہے وہ کہلاتا ہے تنکر اب تنکر کہتے ہیں اس چادر کو جس کے ذریعے آدمی اپنا بھیس بدلتا ہے تو منکر اصل میں وہ چیز ہے جو بھیس بدل لیتی ہے آپ آج تک سرطان پر اسی لیے قابو نہیں پا سکے کینسر کا علاج نہیں دریافت کر سکتے کہ اس کا جو وائرس ہے وہ ایک دم سے اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں آپ اس کی ایک شکل کا علاج ڈھونڈتے ہیں اور وہ دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے وہ علاج بیکار ہو جاتا ہے اس کے مل کر جو ہے یہ شکلیں بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بعض دفعہ نیتی کی شکل میں سامنے آتا ہے اب یہ جو انسان کے اندر پیاس ہے نیکی کی اس پیاس کا یہ حق ہے کہ انسان کو نیکی ساتھ ستھری بجلی کر کے دی جائے اور ریزیزن ہے اس کے اندر اس کو صاف کیا جائے اس لیے کہ اگر آپ اصلی نیکی لوگوں کو نہیں پہنچائیں گے تو کوئی نہ کوئی مارکیٹیا جو ہے وہ بلیک میں بیچنے والا وہ کسی نہ کسی برائی کو لیکی بنا کے چپلا دے گا اس لیے تامور تنہا نہ امر بالمعروف کرتے رہو اس لیے کہ معروف انسان کی پیاس ہے اگر اسے یہ نہ ملی تو کوئی جعلی آدمی جو ہے وہ اس کو منکر معروف بنا کے پیش کر دے اس کے لیے اللہ تعالی نے اس کے اندر تمام جو پہلو میں نیکی کے اس کا احاطہ کیا ہے جب آپ کسی کو نیک کہتے ہیں تو پھر اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے آپ اسے بھلا آدمی کہہ دیں مناسب آدمی کہہ دیں ٹھیک ٹھاک آدمی کہہ دیں فلاں کہہ دیں لیکن جب آپ کسی کو نیک کہیں گے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ مبارکہ کا نام برا سے بدلی کر دیا تھا کا کیا مطلب ہے نیک نہیں کل برتلی تو رہا آپ نے فرمایا نہیں بدلی کرو اس کو تو جو اپنے آپ کو نیک کہے یا جس کو آپ نیک کہیں اس کے اندر یہ چیزیں پوری ہونی چاہیے ان میں سے کوئی چیز اگر کم ہوگی تو وہ نیک نہیں کہلا سکتا کاری صاحب ہو سکتا ہاجی صاحب بھی ہو سکتا ہے سخی کہہ دیں آپ اس کو غنی کہہ دیں آپ اس کو بڑے کھلے جل والا کہہ دیں لیکن نیک نہیں کہہ سکتے اگر اس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی اور جس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اس کو اگر آپ نیک کہیں گے یا وہ اپنے آپ کو لئے کہے گا تو لائق اللہ دین سادا کو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا کہ وہ نیک یہ اس کے مختلف پہلو میسل برحم بر تو الجوا تم المشرق کے بل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے منہ کو مشرق یا مغرب کی طرف اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے یعنی آدمی جب مسلمانوں نے سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی منہ کر کے تو یہودی تانا دیتے تھے کہ صاحب کچھ بھی ہے قبلے تو ہمارے بھی طرف منہ کرتے ہیں نا جب اللہ نے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دے دیا تو اب پھر انہوں نے کہا کہ جیجن جی دی یہ ان کا تو کوئی نہیں کل ادھر منہ لیا وہ تو پرسوں ادھر کر لیا پھر ادھر کر لیں ان کا کیا یہ تو مزاج ہیں اگر ادھر مو کرنے سے نماز نہیں ہوتی تو ایک سترہ مہینے آپ نے نمازیں پڑھی ان کا کیا بنا وہ کس اکاؤنٹ میں گئی تو یہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا تھا اس زمانے میں مسلمانوں کے بس بسے آنے شروع ہو گئے ہماری سترہ سال کی نمازیں اللہ نے فرمایا و ماں کا نلا علیہ ایمان اللہ تعالی تمہاری نمازیں ضائع کرنے والا نہیں ہے لیکن الفاظ کون سے استعمال کی وماں کا نلہ علیزیہ ایمان ہوں. اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے اسی لیے کہا گیا کہ نماز اور ایمان لازم و ملزوم ہیں من تارا کا فقد کفر جس نے اس کو چھوڑ دیا اس کو پیپر کر دی یہ اہمیت ہے اس کی اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بہت اس زمانے میں ایشو تو پھر یہ آیا گیرناز اللہ نے وہ حکمت جو ہے وہ بیان کی کیوں ہم نے کبلا بدلی ہے پہلے اس طرف منہ لگا کے بیت المقدس کی طرف اربوں کا امتحان لیا کہ ڈھائی ہزار سال سے ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے انہیں کہا گیا نہیں ادھر کرنا انہوں نے ادھر مو کر لیا بہت بڑے امتحان سے گزرے وہ پھر ادھر سے جب بدلی کر کے ادھر ہوا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی جی نمازیں چلی گئی ہیں تو بھی ایک امتحان تھا تو اللہ کالن پور میں یہ ایک امتحان تھا تاکہ اللہ یہ جانے کہ آپ کی پیروی کون کرتا ہے اس لیے جا کے بڑے بڑے امتحان آنے والے ہیں اور اس کے لیے یہ ٹیسٹ بہت ضروری تھا نیکی یہی نہیں ہے انت بندو کے پھیر لو تم وجوہ جڑا کم اپنے چہرے اپنا منہ اپنا رخ قبل مشر والمغرب مشرب کی طرف یا مغرب کی طرف ولا کمن برن آمن بلام بلکہ نیکی اس کی نیکی ہے برآ منا بند نیکی اس کی نیکی ہے جو ایمان لائے اللہ پر نیکی میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے نیکی کی اثاث ایمان ہے ایمان گلدستے کی وہ چیز ہے جس کے اندر پھول سجائے جاتے ہیں مرتبان ہوتے نا سارے پھول آپ اس کے اندر رکھتے ہیں وہ نہ ہو ایمان ہی وہ چیز ہے جس میں آپ نماز کا پھول سجاتے ہیں حاج کا سجاتے ہیں روزے کا سجاتے ہیں صدقے کا سجاتے ہیں اگر ایمان نہ ہو تو ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں وال من آمن بلّا جو اللہ پر ایمان لے گل ملاخر اور آخرت کے دن پر گل ملا اور فرشتوں پر والکتاب اور کتاب پر ون ندی اور نبیوں پر یہ پیکج ہے پورے کا پورا ایمانیات ان ایمانی میں سے اگر کوئی چیز آپ ڈراپ کر دیں ایک چیز پر بھی ماننا ون نبیئین سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ایسی مذہبی تعلیم نہ دیں جس کی وجہ سے مذاہب کے درمیان نفرت پیدا ہو آپ وہ تعلیم دیں جو مشترک ہے بین المذاہب اب مسئلہ یہ ہے کہ باقی تو سارے نبی ہم سب کے اندر مشترک ہم علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں عیصالیہ السلام کو وہ یہاں تک کہ یہودی عیسائی اور مسلمان ایک ہو گئے اختلاف ہے محمد کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو مانتے وہ ان کو نہیں مانتے کہتے ہیں جی آپ محمد کی سیرت اٹھا دیں اس لیے کہ اس پر تلش ہوتا ہے جو متفق ہے یعنی عشا تک سارے متفق ہیں آپ بھی مانتے ہوں, اللہ کا رسول عیسائی بھی مانتے ہیں یہودیوں کے اندر بھی مانے جاتے ہیں لہذا آپ اس یہاں کا پائیں عیشا لا پائیں آگے نہ جائیں نبیوں میں سے کسی کا انکار نبیوں میں سے کسی ایک کی توہین سارے نبیوں کا انکار تو یہ پورے کا پورا پیکج ہے منام من بل آخر جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر جو بات شروع ہوئی ہے وہ بات مشکل سے آسانی کی طرف آ رہی ہے جس کا ایمان اللہ پر ہی نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی تعینات بن گئی ہے انرجی اپنی شکلیں تبدیل کر رہی ہے تو آپ اس سے کہیں کہ تم فرشتوں پر بھی ایمان لا اور فلاں پر بھی اور جنت پر بھی اور جہنم پر بھی تو یہ تو ایسے جیسے کوئی چل نہیں سکتا تو آپ اسے کہیں گے بڑھا کے لے آؤ یا روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لو سب سے پہلی چیز تمام ایمانیات کی جڑ اور مان وہ ایمان باللہ ہے جب اللہ پر ایمان ہے تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر پیدا کیے تو کسی مقصد سے پیدا کیا ہوگا یا تو یہ ہے کہ کگال لائی آئے اور لے چلی تو ہم چلے ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد زمانہ ہمیں مار دیتا ہے وہ مایوگ لیکن اللہ <دَّار> ہم پیدا ہوتے ہیں ہم مر جاتے ہیں ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے ٹائم اینڈ سپیس مشینری پرانی ہو جاتی ہے ہم مر جاتے ہیں لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ کہاں سے آ اور حساب کتاب کہاں سے آ لیکن جب آدمی ایمان باللہ رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر مجھے سوچتا ہے اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں پیدا کیا ہے بھائی اللہ اس نے مجھے پیدا کیا کیوں پیدا کیے اس سوال کا کیا جواب ہے اس لیے پیدا کیا گھر بناؤ وہ تو چڑیا بھی بناتی ہے چونٹی بھی بناتی ہے بہت بھی بناتی ہے خیڈ کی مکھی بھی بناتی ہے بچے پیدا کرو وہ تو گلیاں اور کتے تم سے زیادہ پیدا کرتے ہیں ایک ایک گھر میں ساتھ ساتھ بچے دیتے ہیں وہ اولاد پالو وہ تم تم سے زیادہ پرندے مشکل سے پالتے ہیں اپنے کھا کے اپنے اس کو میزے کے اندر رکھ کے نرم کر کے دوبارہ اس کو بچے کو ڈی فیڈنگ ہوتی ہے اس پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا وہ کیا مقصد ہے نہیں پتا چلتا لاکھ آدمی ٹکرے مارے نہیں پتا چلتا پھر پیدا کر دیا ہے اتنے اختیارات دیے تو کوئی حساب کتاب بھی لینا ہے کہ نہیں لینا اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے حوالے آپ کر دیتے ہیں کوئی چیز تو پھر آپ اس سے حساب بھی لیں گے یا تو گن کے دیں آپ اس کو اور اگر آپ گن کے نہیں دیتے ہر چیز اس کے سامنے آپ نے اوپن رکھ دی ہے تو پھر آپ کو حساب لینا ہوگا کہ بھائی شام کو آپ نے کیا کمائی کی اللہ تعالی نے ہمیں اختیار دے دیا آنکھیں دیں کلی اختیار دے دیا وہ کمپنی والے بعض آپ میٹر ریڈنگ کر لیتے کہ بھئی گاڑی کو کوئی مس یوز نہ کرے پتا چلے گاڑی چلیے استاد لوگ بھی اس کی ٹیبل نکال دیتے ہیں گاڑی چلتی رہتی ہے میٹر وہیں پر رہتا ہے صبح پھر لگا کے کام پر چلا جاتا اللہ تعالیٰ نے آنکھیں ہمارے والے کی اور ہم پر بھروسہ کیا جاؤ اگر تم مس یوز کرو گے میں حساب کتاب لے لوں گا یا عالم و خواہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو اس لیے مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آنکھوں کی خیانت کرنے میں آدمی کو کوئی چیز بدلی نہیں کرنی پڑتی کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی ایک ڈاکٹر ہے وہ ایک مریضہ کو دیکھ رہا ہے اب نہیں پتہ وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے ڈاکٹر کی نظر سے دیکھ رہا ہے یا آشف کی نظر سے دیکھ؟ نظر تو وہی ہے کوئی آدمی آتا ہے دیوتا کہتا ہے کہ میں بھا کو دیکھنے آتی یہ میری بہن کے برابر ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں وہ بھا کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے تو سائی والی نظر سے دیکھ رہا ہے یا بھائی والی نظر سے دیکھ رہے لہٰذا شریعت نے حدود مقرر کی کہ تم رہو اس حدود کے اندر یہ اللہ کو مانے گا تو لازمن پھر حساب کو بھی مانے گا کہ جس نے پیدا کیا ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا لرملا بندے اور رب کے درمیان رابطہ جب اس کے ذریعے نازل ہوا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت کی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا طور آزلہ کا راوی کی ملاقات ثابت ہوئی فرشتے ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہے ان کو گناہ کی اللہ نے صلاحیت نہیں دی وہ سوچ بھی گناہ کی نہیں سوچتے تسبیح اللہ کی ان کی خوراک غل کتاب کو نہیں کہا الک کتاب کہا ہے پتا یہ چلا کہ یہ جتنی کتابیں آئی ہیں یہ اصل میں ایک ہی کتاب کے مختلف برشن ہیں اس کے قسطوں میں آئی ہیں اور جیسے جو کہانی قسطوں میں آتی ہے سابقہ قسط کا خلاصہ اگلی کہانی میں دے کے تو پھر وہاں سے شروع کی جاتی ہے اگلے شمارے میں فرمایا الحمد اللہ اللہ جی نا اتو نصیب منل کتاب آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے کیا دیا گیا تھا نصیب حصہ پہلا چیپٹر ان کا ہو گیا یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے یہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے اور یہ جناب والی لاسٹ ٹیسٹامنٹ ہے اتو نصیب منل کتاب اس الکتاب کا حصہ ان کو ملا اور ہم کو بھی اسی الکتاب کا یہ آخری اس کی فائنل قسط ہے آخری فائنل کری ہے جس کے اندر سابقہ قسطوں کا خلاصہ بھی آ گیا ہے اور چونکہ انہوں نے ان کو ضائع کر دیا تھا اپنی کتابوں کو نے ان کا خلاصہ بھی اس کتاب کے اندر محفوظ کر دیا ہے ہم نے ان پر کون کون سی چیز حرام کی تھی وہ یہاں بتا دی اللہ تعالیٰ میں ہر رمنا شیخو محما اللہ اور مخت والا تو آج مزال کا جو زینا ہوں ببڑی تو جو کچھ ان پر حرام کیا تھا اس کا خلاصہ بھی دے دیا اور سات وجہ بتا دی تحریم کی دو تین قسمیں ہوتی ہیں ایک تحریم موقت ہوتی ہے صبح سے شام تک آپ نے رمضان میں کچھ نہیں کھانا اس لیے صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اگر فلاں کام کروں تو خنزیر کا گوشت کھاؤں تو انہوں نے تو کام کر لیا اب مسئلہ یہ ہے کہ جی میں نے تو یہ قسم کھائی تو اب میں کیا کروں تو کسی فکیر نے ان سے کہا کہ آپ رمضان کا روزہ نہ رکھیں اور اس دن جو کچھ بھی آپ کھائیں گے وہ خنزیر کے گوشت کے برابر ہو کیونکہ وہ بھی حرام ہے انما حرمت علیکم المیتہ میتا اور خنزیر کا گوشت برابر ہے ایک ہی آج کے اندر تحریم ہوئی ہے نا ان کی تو ان میں سے جو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو پھر صبح سے شام تک مت کھاؤ ممانک ہوگی حرمت ہوگی اس کی تو ایک تحریم وہ ہوتی ہے جو سزا کے طور پر دی جاتی ہے اس کا مقصد شریعت کی تکمیل نہیں ہوتی لہٰذا نے فرمایا زالے کا یہ جو ہم نے چیزیں حرام کی تھیں ان پر کہ یہ یہ نہیں کھانی چربی منع کی آرام کی تو فرمایا فلاں جگہ کی نہیں کھا سکتے فلاں نہیں کھا سکتے ہو اب اس میں مشکل ہو جاتی یا تو ساری آرام ہو جاتی اب وہ چلی پڑتی تھی یہ یہ والی اب چربی ہوتی بھی ایک جیسی یہ پتہ نہیں وہ ادھر نہ مل گئی ہو یہ ادھر نہ مل گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشقت میں ڈال دیا کیوں جال کر جز نہ ہو بے ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی جب کوئی کلو کسی گرمین کے ساتھ پنگا لیتا تو وہ کیا کرتا چار فٹ کڈا مارنا ہوتا تو کہتا آٹھ فٹ مارو اب انہیں فالتو چار فٹ ان سے مروائیں گے سزا دیے یا پہلے ہو سکتا ہے وہ دو گھنٹے کے بعد کہ ریسٹ کر لو اب وہ کہتا ہے نہیں ریسٹور نہیں کرو آپ فیسرے تو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں سابقہ امتوں پر حرام کی تھی سزا کے طور پر ان کی اصل حرام نہیں ہے سزا کے طور پر حرام کیا گیا تھا بعض وہ ہیں جو موقع حرام ہوتی ہیں بعض وہ ہیں جو ہر شریعت میں دائمی طور پر حرام رہی ہیں الکتاب نبی اور الکتاب پر اور سارے نبیوں پر یہ ہو گیا ایمانیات کا پیکج و آت المال اللہ حدی اور دے مال اللہی اس کی محبت کے علی الرغم یہ جو آتا ہے وہ آپ ہی مسالہ آتا یہ ایک عربی کا لفظ ہے اعطنی جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں اتا کرنا فلاں اللہ نے مجھے بیٹا اتا کیا ہے وہ لفظ وہ استعمال نہیں ہوا آتا استعمال نہیں ہوا آتا کا مطلب بھی ہے دینا اور آتا کا مطلب بھی ہے دینا لیکن آپا کا مطلب یہ کہ کوئی آپ کے پاس چل کر آیا اور آپ نے اس کو دے دیا یہ ہے آپا آتی کتاب نہیں ہے مجھے آتی کا مطلب یہ ہے کہ تم چل کر آؤ اور مجھے دو جب بندہ آپ کے سامنے ہو تو آپ اسے کیا کہیں گے آتمی وہ آتا والا مجھے دو لیکن جب ایک آدمی دبئی میں بیٹھا اور آپ یہاں بیٹھے ہو تو آپ اسے کیا کہیں گے آپ لے کر آؤ وہ سامنے نہیں کھڑا کہ وہ آت فون میں سے ہاتھ نکالے گا اور آپ اسے لے لیں گے آل مالا اور آج تم کا مطلب یہ ہے کہ زکات تم لے کر جاؤ جو لینے نہ آئے اسی لیے زکات پہنچانے کا جو خرچہ ہے وہ زکات دینے والے پر ہوتا ہے ڈرافٹ کے پیسے وہ نہیں دے گا آپ پھر اس کو آپ زکات دے رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے اس کے ہاتھ تک پہنچانا اس لیے جو کہا آت المال آلہ حب تو اس کا مطلب یہ کہ یہ انتظار نہ کرے کہ وہ مانگنے آئے گا تو دوں گا بلکہ خود ڈھونڈ کر ضرورت مند کو اس تک اس چیز کو پہنچائے وہ المال آلہ حب مال کی محبت کے الگ رنگ آدمی جب یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دو چار ملین جب ہو جائیں گے تو محبت پیسے کی کم ہو جائے گی تو اس کے بعد میں پھر دیا کروں گا اللہ گراد میں ابھی تو میرے ہاتھ ذرا تنگ ہے تو پیسہ مجھے زیادہ پیارا ہے تو اس لیے آپ یقین کریں یہ جتنا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے یہ اتنی محبت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہماری یہاں ہم مثال دیتے ہیں کہ تیلیوں کے یہاں تیل زیادہ ہوتا ہے تو دیواروں پر نہیں ملتے اس کو جن کے پاس ملین کے حساب سے ہو جاتا ہے تو وہ دیواروں پر نہیں ٹانگتے وہ ان کے دل میں ہوتا ہے یعنی ایک میگنیٹ لگا ہوا ہے تو قوت ہے تو دو میگنیٹ جب لگ جائیں گے تو قوت زیادہ ہو جائے گی تین میگنیٹ لگ جائیں گے قوت اور زیادہ ہو جائے گی اسی یہ ملین بڑھتے چلے جاتے اور میگنیٹ لگتے چلے جاتے اور قوت زیادہ اس سے چلی جاتی ہے زکاس زیادہ بنتی ہے نا جتنا پیسہ زیادہ ہوگا زکا اتنی زیادہ بنے گی سو روپیہ تو ڈھائی ہزار میں دینے اللہ لا کار چل رہا یہی سمجھیں گے کہ یار یہی سمجھوں گا چار پانچ چائے نہیں پی میں نے یا سگریٹ گیٹ بھی نہیں بھی میں لیکن جس کا بنتا دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار بنتا ہے اب وہ کتنی دفعہ سوچے گا دینے میں تو مال جتنا بڑھتا جاتا محبت بڑھتی جاتی ہے کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ جب مال کی محبت کم ہوگی تو پھر میں دوں گا اچھا مجھے کی بات یہ ہے کہ جتنی محبت اور ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس دینے کا اجر اللہ کے یہاں زیادہ ہوتا ہے یعنی آپ کو ضرورت ہے اس وقت اور کشم کا شاپ کے اندر ہو رہی ہے تو نہ دو میری اپنی ضرورت بھی ہے آپ اپنی ضرورت کو دبا لیتے ہیں ہند بولاؤ کانا بھی ہند خسافا وہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر اگرچہ ان کو فاقہ بھی ہو یعنی صحابہ نے انفاق کیا صدیق ابھی بکس دیگر انفاق کیا تو اس لیے نہیں کیا کہ ان کے پاس بلینس تھے انہوں نے پیٹ پر پتھر بند کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورماتے ہیں کے بعد میں آنے والے او پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں میرے صحابہ کی دی ہوئی مٹھی بر کھجوروں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ولا نہ اور نہ اس کے آدھے کے برابر ہو سکتا کیوں اس لیے کہ انہوں نے انتہائی تنگ دستی میں دیا ہے ایسا عالیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ایک مدرسے کے اندر یہ یہودیوں کے مدرسے کے اندر اور وہاں چندا چندے کا باکس پڑا ہوا تھا لوگ آ رہے تھے ڈال رہے تھے آ رہے تھے ڈال رہے تھے اس میں اصل کے وقت ایک بڑھیا آئی اور اس نے ایک درم نکالا اور اس کو اس نے مل کے صاف کر کے تو ڈبے کے اندر ڈال دیا حضرت سال اسلام تڑپ گئے آپ نے فرمایا یہ بڑھیا بازی لے گئی صبح سے لے کر اس وقت تک جتنے آدمی آئے اور انہوں نے ڈالا ہے ان سب سے ان سب کے ملا کر بھی یہ بڑھیا زیادہ ادر دے گئی تو نے پوچھا حضرت یہ کیسے آپ نے فرمایا انہوں نے پیسے میں سے پیسہ دیا اور اس بوڑھی نے بھوک میں سے پیسہ دیا اس کو پا کا تھا وہ چاہتی تو اسے ایک جرم کی روٹی لے کے بھی کھا سکتی تھی مگر اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کے اس کو مطمئن کیا اور جرم اللہ کو دے دیا اللہ کے یہاں اس کا ریٹ اتنا لگا ہے کہ صبح سے جتنے لوگ دے رہے تھے ان سب کے اجتماعی عدت سے بھی زیادہ تر اس کو دے دی تو اللہ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی اللہ کے یہاں دینے والے کا خلوص اور اخلاص جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے تو یہاں اللہ اسی طرح سورہ سورہر میں فرمایا مسکین و یتیمن و اسیرا اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور اسیر کو اور ان کو بتاتے ہیں انما نتم کمل بھائی ہم نے یہ اللہ کے لیے تمہیں کھلایا ہے لا اری دوم ان کم جگان و شلا شکور ہمیں آپ سے ووٹ نہیں چاہیے ہمیں کسی شکریہ کے روادار نہیں ہے میں تو اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں بابا اس نے کہا ہے ان کو کھلاؤ تو میں تمہیں کھلانے آ گا ورنہ میں تمہیں جانتا بھی نہیں تم کون ہو یہ کسی اور کا حکم ہے کسی اور کی خاطر یہ ہو رہا ہے الدین الویتیم الواثیرہ ان نمانۃ رضی اللہ لان ادم ان تم جدان ولاشور انا نخوف امربنا یومن ابوس ان کم تریرا ہم سب اپنے سے ڈرتے ہیں اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں تو اس کی محبت میں اللہ کی محبت میں یہاں وہ مال آلہ الدعی دو ترجمے مال کی محبت کے اعلی رغم حب من من یہ, مزین ہے یہ چیزیں ہمارے دلوں کے اندر اگر یہ مزین نہ ہوتی ان کی محبت نہ ہوتی تو ہمیں اجر کوئی نہیں پہنفاک آپ جب وہ چیز خرچ کر دیں جس کو آپ پیار نہیں کرتے یا جو آپ کو اچھی نہیں لگتی ایک کپڑوں کا جوڑا آپ کو چھوٹا ہو گیا یا آؤٹ آف فیشن ہو گیا اور آپ حاتم تائی کی قبر پر لات مار کے کسی کو دے دیتے ہیں اس کا کیا اجر ہے آپ نے یہ سمجھا کہ دو دن باہر پڑا جائے گا بلدیا والا دیر سے آئے گا چلو یہ ذرا جلدی لے جائے گا کچرا بننے لگایا آپ نے تو کیا اجر ملا آپ کو اصل اجر یہ ہے کہ آپ جوڑے پر ہاتھ ڈالیں تو دل پر ہاتھ پڑے وہی سوٹ آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہو دل اس میں اڑا ہوا ہو اور آپ کے نہیں ہے یہ اللہ کی راہ میں دینا تو دل خالی ہوگا جب وہ نکلے گا تو وہ سندوک سے نہیں نکلا آپ کے دل سے نکلا ہے دل کو خالی کرنا ہے اسی لیے فرمایا چوتھے پارے نے کہ رن تنا لر رہا تم سے مما تو ہے کبھی بھی البر کو نہیں پا سکتے تمہیں پتہ ہی چل سکتا کہ دل ہے کیا جب تک وہ نہ خرچے جس سے تمہیں پیار ہے جو چیزیں دل میں ڈیکوریٹ ہیں تم کو نکالتے جاؤ گے دل خالی ہوگا اور دل خالی ہوگا تو رب دل میں آئے گا اللہ تعالیٰ شیئرنگ میں نہیں رہتا تو یہ ہے کہ جب تم کوئی چیز دل سے نکالتے ہو اللہ کے خاتب کو جگہ بنتی ہے اسپیس بنتی ہے اور جتنی اس سے محبت ہوتی ہے اتنا آپ دیکھیں نا جو کاٹ پینتالیس دنوں کا ہوتا ہے یا تیس دنوں کا ہوتا ہے آپ ناپ کر دیکھیں اس میں کوئی فرق ہے کیا فرق اس میں ان دونوں کا آپ دیکھیں کارڈ کا سائز بھی برابر ہے اس کے اندر جو میکنزم لگا ہوا ہے اس کا سائز بھی برابر ہے اس کے اندر تیس درم ہے اس کے اندر پینتالیس درم ہے ساٹھ درم کیا ہے اس کو سو درم ہے پانچ سو درم ہے فرق اس کے اندر جو انرجی موجود ہے اس کے اندر ہے اس چیز سے جو آپ کو پیار ہے وہ انرجی ہے جس کو جتنا پیار ہوگا اتنا اس کو ادھر مل جائے گا اگرچہ ایک درم ہو مگر ضرورت زیادہ ہے تو زیادہ پیار اس سے زیادہ ہے آت المال اللہ الدی مال سے محبت ہونے کے باوجود یا اللہ کی محبت میں مال دے ضویر قربا رشتہ داروں کو آپ نے فرمایا صدقے کو اپنے گھر سے شروع کرو صدقہ اپنے گھر سے شروع کرو الاقرب فالاقرب عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ صدقہ دینا چاہتی تھی دی ان کو زبرد دیا چاہتی تھی دی دیش کے اللہ کے راہ میں صدقہ دیں تو عبداللہ نے مسعود رضی ردالم فرمایا اور مودی پر اور اپنے بچوں پر صدقہ کر دے ان کا ایسا تو نہیں ہو سکتا میں اللہ کے رسول سے پوچھوں گی تب تک میں کچھ نہیں کرتی وہ آئی اور آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول میں نے نیت کی تھی صدقہ دینے کی اور میں اپنے یہ کانٹے بیچ کے صدقہ دینا چاہتی تھی اور یہ عبداللہ کہتے ہیں کہ تو اسے میرے اوپر بچوں پر صدقہ کر دے تو آپ نے فرمایا عبداللہ نے سچ کہا یہ زیادہ اقدار ہے تیرے بچے زیادہ اقدار ہے صدقے کے ان کو اللہ کے کچھ دو جو دینا ہے تم نے ان کو آسانی تو مومن اگر اللہ کی حدود پر چلتا ہے دین کا اہتمام کرتا ہے شریعت کا خیال رکھتا ہے تو گھر والوں کو جو لکما کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے یہ مت سمجھے کہ وہ مر کھپ جاتا ہے نہیں اگر اس لکنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی انرجی اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے اس کے بعد دیگر رشتے دار ہیں اب یہ بھی امتحان ہے چونکہ آدمی کی جتنے بھی ہم یہاں پر رہتے ہیں جب پردیش کے اندر تو کوئی پاکستان کے ایک سرے کا ہے کوئی دوسرے سرے کا کتنے پیار سلوک اتفاق سے ایک ڈیرے کے اندر چاروں صوبے رہ رہے ہوتے ہیں میں دیورانی اور جکھانی اکٹھی نہیں رہتی حالانکہ دونوں بہنیں ہیں ایک ایک بھائی کے گھر ہے دوسری دوسری وہ کہتے نہیں مجھے اللہ کے گھر چاہیے میرا اس کے ساتھ گزار اتنی بڑی اویلی ہے گزارا نہیں ہو سکتا کیوں رشتہ داروں میں چھڈے ہوتے ہیں اب ان کو دینے میں بندہ کہتا ہے کہ کالے چور کو دے دوں گا اس کو نہیں دوں گا کیوں یہ سوکھا ہو جائے گا یہ بھی نفس کو مارنے کے لیے کاگے رشتہ داروں کو دو اگرچہ انہوں نے تمہیں ڈگ مارے ہوئے ہوں رشتے داروں پر تکلیف آتی ہے تو بندہ خوشی محسوس کرتا ہے آپ آیا نا پہاڑ کے نیچے پتہ لگا اس کو اب اس کو میری یاد آئے گی اب اسے پتا چلے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نتماشا مت دیکھو فوراً اس کی مدد کو پہنچو یہ مال تیرا نہیں ہے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ انہوں نے کچھ لوگوں کو ان کے رشتے بھی تھے جو غریب تھے ان کو فیڈ کیا انہوں نے منسلی ان کی مقرر کی ہوئی جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا پر بہتان لگا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے انجانے میں بات کو آگے چلا دیا بات کہیں آگے کر دی تو وقت صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا رنج ہوا کہ دوسروں نے تو چلو بات کی چكی لیکن ان لوگوں کے اوپر تو میرا احسان تھا ان لوگوں كو تو میں مہینے کے مہینے کھلاتا ہوں ان کی آنکھوں میں ذرا سبھی کوئی حیات نہیں ہے میرے ہی گھر میری بیٹی کے بارے میں انہوں نے افسانے جو ہے وہ آگے چلانے شروع کر دی انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب ان کو بس ان کا خرچہ بن اللہ نے فرمایا نا اگر میرا سمجھ کے دے رہے تھے تو آپ بھی دو وہ آپ بھی ضریب ہے ولایا تعلیم مُنُ ان کو بول فضل قسم مت کھاؤ تم میں سے فضل فضل والے مالدار قسم نہ کھائیں کہ وہ آپ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو نہیں دیں گے دو ابوبکر سے جی گزرتا عنہ دبنا کر دیا یہ تھا صحابہ کا معاملہ کہ وہ تو اس طرح قرآن کی کمانڈ کو لیتے تھے کہ جیسے اللہ نے یہ آرڈر دیا ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنے آرفیں اور دس سے دم لگا کے ہماری کتنی نیتیاں بنی ہیں عمل نہیں کرنا ہمیں وہ اس کو اللہ کا حکم سمجھتے تھے اور اپنی ذات کو جسے کہتے ہیں نا اللہ اپنی ذات کو انہوں نے ختم ہی کر دیا تھا وہ ٹوٹلی اللہ کے احکامات پر چلتے تھے کوئی ریزسٹنس نہیں تھی ان کے اندر کوئی نزامت نہیں کرتے تھے کوئی قبائلی ان کی جو ان کا جو تاثر تھا جو ٹرائبل لیگو ہے ان کی کبھی بھی ایسا نہیں ہو کہ اللہ کے ایک حکم آیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارے خاندان کی رسم ہے یہ تو ایسے ہی چلے گی بس اللہ تعالیٰ بھی معاملات میں بھی جو ہے وہ ٹانگے ہرانا شروع ہو گیا ٹھیک ہے نا معذروزہ ہم کرتے ہیں نا اب اور کیا کروانا چاہتا ہے ہم سب یہ تو ہماری قبائلی روایات ہیں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے یہی کہا تھا نا ہمارے قبائلی جو تھے اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھو بھائی انہوں نے کہا اگر میں نے کتاب و سنت کے خلاف کوئی کام کیا تو آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگوں نے کیوں میرے لوگوں کو شہید کر دیا ہے ان کا دیکھو یہی تو ذرا مسئلہ ہے کہ تم کتاب و سنت سے باہر نکلتے ہی نہیں ہو اور ہماری سبھیوں سے قبائلی روایات ہیں جو بچیوں کے رشتے کرتے تھے پھر بٹھا رکھتے تھے پھر اتنے پیسے لیتے تھے وہ ساری چیزیں تھی انہوں نے حکم دیا کہ یہ سارا ختم ہو جائے اور جنہوں جن نے نکاح کیے ہوئے جب جب بچی جوان ہو تو دلے کو کہا کہ فارغ کر کے لے تو کر کے لے جاؤ ان کا دیکھو ہم تم سے لڑیں گے یا تو تم غالب آ جاؤ گے تو تو اپنی کتاب کتابیں سن جو ہے وہ نافذ کر لینا ہم یہاں سے اجرت کر کے چلے جائیں گے اگرچہ کسی کافر کے ملک میں جائیں جہاں پر ہم اپنی قبائلی روایات کے مطابق زندہ رہ سکیں یا ہم تم پر غالب آ جائیں گے اور اپنی قبائلی روایات کے مطابق اپنے علاقے میں رہیں گے اور وہ غالب آ گئے تو یہ جو قبائلی تعصب ہے رسم و رواج خاندانی رسم و روایت یہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے صحابہ کے یہاں یہ نہیں تھا وہ اس کائنات کی ایک یونیک کمیونٹی تھی اس کی مثال نہیں ملتی نہ کہ تک ملے گی باقی جو بھی مسلمان ہوا ہے جو بھی مسلمان ہو کے آیا ہے کچھ نہ کچھ سرمایہ اپنی رسم و رواج کا ضرور ساتھ لے کر آیا اسلام کے اندر اور اسلام کا تالاب گندا ہو گیا ترک مسلمان ہوئے تو انہوں نے بھی دو چار رسمیں جو ان کی تھی وہ بھی ساتھ لیا ہے تا مسلمان ہوئے تو اس ایاسا ساتھ لے کر آئے ان کا جو آئن تھا نماز روزہ وہ کرتے تھے لیکن خاندانی معاملات شادی بیاہ کے معاملات طلاق اور وراثت کے معاملات وہ اس ایاسا کے مطابق کرتے تھے اپنی اس خاندانی آئین کے مطابق جو تاڑیوں کا تھا اسی طرح ہم لوگ ہندوؤں سکھوں سے مسلمان ہوئے تو ساتھ جناب البست بھی لے آئے ساتھ مہندی اور شیرا اور گانا بھی لے آئے مسلمان. تو مسلم اسلام کے آپ دیکھیں جب وہاں سے چشمہ چلتا ہے پہاڑوں سے تو صاف ستھرا ہوتا ہے رستے میں یہاں سے لئی نالا فلاں شہر کا جو ہے وہ بھی گندا پانی اور آخر میں وہ پانی گندا ہوتا چلا جاتا ہے اسلام کو گندہ ہم نے کیا سو فیصد اگر کوئی مسلمان ہوا تھا تو وہ صحابہ تھے باقی جو بھی آیا ہے وہ اسلام میں آیا تو ہے مگر بار دو چار پانچ سات رسمیں پچھلے مذہب کی پچھلے دین کی اپنی ساتھ لے کر آیا جس کو اس نے سینے سے لگایا ہوا کیوں یہ ہماری خاندانی ہے وہ ہمارے گھر میں ڈولی پڑی ہوئی تھی چپا چپا محل چڑی ہوئی تھی جب بھی ہم مشورہ کرتے تھے گھر میں کہ اس کو باہر پھینکیں گے تو ہماری والدہ جو بالکل گرائی پر آ جاتی تھی کہ توبہ یہ نکلے گی سے تو میں بھی نکل گیا بھائی راز کیا کیوں نہیں پھینکنے دیتی کہتی ہے یہ میرے ماں پیو نے مجھے دی تھی یہ میرے میٹر کی ہے اب آپ پچیس لاکھ کی کوٹھی لے لیں یہ ڈولی اس کے اندر جائے گی اگر میں نے جانا ہے تو ہمیں وہ رسم و رواج اسی ڈوڑی کی طرح چاہ پر چپا چپا محل چڑی ہوئی ہے ہمیں وہ بڑی عزیز ہے کیونکہ ہمارا کیوں زیادہ کرتا رہا ہے صحابہ کا معاملہ یہ نہیں تھا وہ نئی مخلوق پیدا ہوئی تھی وہ نئے لوگ تھے اسی لیے قیامت تک انہیں جیسا کوئی نہیں ہوگا جو مقام ان کا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بے انصاف ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے عدل کیا وہ لوگ ہی ایسے تھے وہ آطل مال آبین ضول قربات اور اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت ہوتے ہوئے دے مال رشتے داروں کو اگرچہ ان سے ناراض بھی ہو بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیسے دینے سے وہ نہیں لے گا اور آپ پھر واقع اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کسی تھرڈ پرسن کو دے دیں آپ وہ ان کو دے دے گا پہنچا دے گا ضروری لوگ یہ بتائے کہ مسٹر فلاں نے آپ کو دیئے وہ جس کے نام کی خاطر آپ دے رہے ہیں اس کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض وہ کہتے ہیں کہ زکات دے تو بتانا چاہیے زکات دے تو بتانا نہیں چاہیے اللہ کو معلوم ہے آپ نے زکوٰۃ کے لیے سے نکالے دوسرے کو ضروری ہے کہ یہ بتا کے کہ ہم زکات تمہیں دے رہے ہیں اس کی آنکھیں نیچی کرنی ہیں آپ نے یا اپنی اولاد اور اس کی اولاد کے درمیان تفریق کرنی ہے کل آپ کا بچہ اس کو تانا دے اور ہمارے جو ہے وہ کھا کھا کے ہماری زکاتیں کھا کے آج تم ہمارے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے الیکشن میں ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ہو تم تو زکات دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں جب اس کی کسٹڈی میں چلی جائے گی تو اپنی ضرورت مطابق وہ خرچ کر لیں ویل مساکین, مساکین وہ ہیں جو سفید پوش ہیں یعنی ان کا شمار فقیروں میں نہیں ہوتا کسی سے سوال نہیں کرتے تھوڑی بہت انکم بھی ہے لا یا وہ ولا پیا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں بس مشکل سے گزارا ہوتا ہے ایک آدھ بیماری آ گئی یا کوئی مقدمہ بن گیا تو ان کی جو وہ سفید پوشی ہے وہ بے چاروں کی ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت اس سے پہلے کہ وہ سفید پوشی ختم کر کے سڑک پر آئیں فوراً ان کی مدد کو پہنچو اور گھر کے اندر ان کی ضرورت کو پورا کر دو مسکین وہ ہے جس کی انکم ہے پوری نہیں پڑتی فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں یہ ایک آدمی ہے اگر وہ دس ہزار تنخواہ لیتا ہے اور پندرہ ہزار اس کا خرچہ ہے کھانے والے اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا خرچہ اس سے زیادہ ہے تو وہ مسکین ہے اس پر زکاطے یہ مت دیکھیں آپ کہ یہ ذرا اتنی تنخواہ لیتا ہے اب یہ دیکھیں وہ تنخواہ پوری ہوتی ہے تو مسکین وہ ہے جس کی انکم ہے لیکن پوری نہیں پڑتی فقیر وہ ہے ان نماز صداقات ہو اللہ تعالی نے دونوں کیٹیگریز جو ہے الگ الگ بیان کیے ہیں ان نمبر صداقات والمساقین صدقات جو ہے وہ حق ہے وہ کا اور مساکین کا تو فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں مسکین وہ ہے جس کے پاس ہے مگر پوری نہیں پڑتی اس کی وابن السبیل کوئی راہ چلتا مسافر ہے ضرورت پڑ گئی اب تو لوگ سو چیزیں بینک کارڈ ہے کہیں بھی ڈالیں آپ کو پیسے نکلوا لیں فون ہے کوئی دوست یار اس کے جو رابطہ ہو ہے لیکن اس وقت صورت حال یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی رستے میں اس کی جیب کٹ گئی یا چوروں نے اسے لوٹ لیا تو اپنے علاقے میں اگر وہ بہت بڑا جا بھی ہے تو وہاں اسے کوئی کھانے کو دے گا تو وہ زندہ رہے گا ورنہ مر جائے گا تو کہا گیا کہ اگر تمہارے اندر اتنی استطاط نہیں ہے تو زکوات کے پیسے میں سے اس کو کھلا دو کچھ زکات میں سے ہی اس کو کچھ دے دو اس وقت وہ حالت استرار میں زکوات کا حقدار ہے اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو مال دینے کی بات ہو رہی ہے وہ آل مارا تو اس سے مراد زکوات نہیں ہے اس لیے کہ زکات کا ذکر آگے الگ سے آ رہا ہے یہ وہ مال ہے جو زکوات دینے کے بعد پاک جب ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہیں یعنی ضروری نہیں بال لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ زکوات بھی بڑی مشکل سے دیتے ہیں لیکن زکوات دینے کے بعد پیسہ دینے کا تو رواج ہی کوئی نہیں بھائی زکوات دے چکے ہیں فلاں آپ بیمار ہے بہن کی بچی بیمار ہے اور زکات میں دے چکا ہوں تو کیا میں ایڈوانس زکات دے سکتا ہوں تاکہ اگلے سال کی کاٹ لوں بھائی زکات تو ٹھیک ہے تم اس میں سے ایڈوانس دے سکتے ہو اس میں سے منا کر سکتے ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی کے اوپر کوئی سانپ تو نہیں نا بیٹھا ہوا اس میں سے بھی محنت کر دو اس کی پروردگار اس کے بدلے میں تیرے گھر کی بیماری دور کر دے گا بھائی تو وہ پیسہ بیماری پر ہی لگنا ہے لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ پیسہ بیماری پر لگنا ہے تو پوری بہن کی بچی کی بیماری پر لگ جائے تو بہتر نہیں بجائے اس کے جتے ہیں بچہ چارپائی پر پڑے اور وہ پیسہ اس کو لگے اور اس کو ڈرپ لگے اور اس کو سوئیاں لگائی جائیں اور اس کا پیٹ کھولا جائے اس کی بجائے بہتر نہیں کہ ادھر لگ جائے اور تیرے مقدمے سے بھی ٹرانسفر ہو جائے تو جو اس کا خرچہ بیماری کی مد میں تھا وہ اس نے نکال دیا لاد اس کا بچہ بچ اس تو اس کے لیے اور سائلین جو بھی سوال کرنے والے ہیں اس کو دیا جائے اس میں سے ایک ہوتا ہے سائل اور ایک وہ ہوتا ہے جو بےکوف بناتے آپ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی ہوتی ہے وہ آپ جی آگے کہتا ہے کہ کٹا ہے میں یہ جو آج پر ملتے ہیں نا آم جی آئے تھے یہاں جی بسوں پہ جیب کٹ گئے جی اور مدینہ جانے کا خرچہ کوئی نہیں ہے جی اور یہ, میرے یہ سارے فراڈی ہیں اور یہ ضروری ہے ان کو بتانا کہ تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکے ہو بابا ہمیں پتہ ہے تم یہ فراد کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ کوئی آپ کو بے وف بنائے اور بعد میں یہ کہے کہ میں نے دیکھو ان کو کیسے کیا ہے تو ایک سال تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف وہ شعر پڑتے تھے شاعر تھا کچھ اور بڑے گندے گندے شعر مسلمان خواتین کے بنایا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ لیا کہنے لگا اللہ کے رسول میری چھ بیٹیاں میں مر گیا مارا گیا, اس کے قتل کا فتوہ تھا میں مارا گیا تم کی کفالت کون کرے گا وہ رول جائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھا کر اس کو معاف کر دیا وہ مکے گیا اور پھر اس نے وہ پرانا کام شروع کر دیا جنگ میں آیا پکڑا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی گردہ مار دو اس نے کہا اللہ کے رسول میری چھ بچیاں ان کی کفالت کرنے والا کو نا آپ نے فرمایا نہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تمہیں چھوڑوں اور تو جا کے مکے میں اپنی گالوں پر ہاتھ ٹھیر کے کہے کہ میں نے محمد کو بےوکوف بنا دیے مارو اس کو کر مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں دسا جا سکتا مومن سادہ ہوتا ہے بےوقف نہیں ہوتا سادگی اور بےوقفی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے راجا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسا آپ بےوکوف بنا رہے ہیں تو آپ اس کو بتائیں دیکھو بابا میں تیری مدد کر سکتا ہوں لیکن یہ سمجھ کرنے کہ ضرورت مند تم دو تم تم بالکل بنا رہے ہو میں کھانا کھانا ہے چلو میں تمہیں کھانا جلا دیتا ہوں تو اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ اس سائلین میں نہیں ہیں یسعلون الناس الحافہ جو لوگوں کے ساتھ الحاف بن کر لکٹ جاتے ہیں ساتھ سنا رہے تھے آج پہ گئے تھے چلنے لگے ارسا میرے پیچھے پڑ گئے کہ کچھ مدد کریں اب میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے میں پیسے نکالنا نہیں چاہتا تھا اسے پتا چل جائے پیسے کہاں عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ پیسے انہیں نکال کے دیتے انہیں پوائنٹ پتہ چل جاتا کہ یہاں پر اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے جہاں کے انتباہ میں اسے موقع ملتا ہے وہ بلیڈ مار کے پیسے نکال لیتے ہیں تو وہ اس کے سامنے پیسے نکالنا نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے یہ تھوڑا سا دور ہو جائے وہ پیسے نکال کے اسے آواز دیں اور پھر بلا کے پیسے دیں مگر مطلب وہ چڑا چڑا ہٹتا نہیں تھا اچھا یہ صحیح کہہ رہے ان کے ساتھ دوڑنا شروع ہو گیا ساتھ ساتھ دوڑ رہا اور ساتھ سا پیسے نہیں ہیں تو یہ اتار کے دے صحیح میں مجھے سخت ہوا کہ میں صحیح کرتا کرتا رک گیا میں میں نے تیرے پیو کا ادار دے می تو پیسے نہیں ہے تو گھڑی اتار کے دے دو تم مجھے تو یہ سائلین میں نہیں ہے آپ یہ بات سمجھے کہ یہ ان سائلین میں شامل ہے وہ پھر رقاب اور گردن چھڑانے میں اگر کوئی آدمی پھنس گیا اب تو وہ غلام نہیں نہ ہوتے اصل میں تو یہ غلاموں کے لیے ہے لیکن اب بھی جو لوگ اتنے مقروض ہو جائیں کہ گردن ان کی پھنس کے رہ جائے آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ اپنا قرض نہیں دے سکتے اور فلاں چوہری اسی بہانے سے رہے گا کہ چائے پیتا ہے ان کے پاس ان کی جوان بچی ہے اب وہ چائے بنا کے ان کو پیش کرتی ہے ان کی موج بنی ہوئی ہے روز دوسرے تیسرے دن آ جاتے ہیں پیسے کو نہیں ہوئے اور ساتھ ہی چائے چائے پیتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ پانچ دس پندرہ بیس ہزار جو بھی ہے وہ اس کا دے کر اس آدمی کو اس اذیت سے بچا سکتے اب اگر آپ اس کو ہمارے پا... یہ بھی ایک رواج ہے کہ بھائی دس ہزار دینی ہے تو بیس آدمیوں کو دینی ہے پانچ پانچ سو کر کے کسی کا کام بھی نہ بنے بھائی اگر تم اس کی بجائے ایک کھبے ہوئے بندے کو باہر نکال دو تو زکات لینے والوں میں سے ایک بندہ کم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بجائے اس کے کہ تم پوری امت پار ہوئے زکات کھا رہو گی جیسے ہمارے پاکستان میں جو زکاط کا نظام ہے وہ یہی ہے نا ڈائی ڈھائی سو تین تین سو پکڑا دیا اور سات سات سو پر سائن کروا لیے ہمارے یہاں یہی ہے آپ گاؤں میں جا کر پوچھیں تمہیں ملتا کتنا ہے پانچ سو. سائن کتنے پر کرتے ہو پندرہ پر ہزار وہ جو کمیٹی کے ممبر ہیں وہ آپس میں سہارا کرتے ہیں کھاتے بانٹ کے ساتھ اس اور پھر وہ چیئرمین صاحب جو ہے وہ جو زکات کمیٹی کے چیئرمین ہیں اپنی گند سے کٹواتے ہیں گاروں کے بیویاں جا کر برتن بھی دھوتی ہیں وہ پانچ سو لینے کے لیے تو ہم اس طرح جو انہوں نے پروگرام بنایا کہ جس کو بھی دینا ہے ایک یکمشت مشت دینے اور ذرا اچھے پیسے دینے کسی کو رکشا لے کر دینا ہے کسی کو کوئی دکان ڈال کے دینی ہے تاکہ بندے کم ہوں زکات لینے والے آئندہ وہ بندہ لینے کی بجائے دینے والوں میں شامل ہو جائے یہ طریقہ کار ہے زکات کا اور اگر یہ شروع سے شروع ہوتا ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگ کم ہو چکے ہوتے ہم تو ایک مسلسل امت ہم نے پالی ہوئی تھی رکاط یہی ہے کہ کسی کی گردن چھڑا دے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی صاحب اگر کام کر سکتے ہیں آپ پچاس بیس چالیس پچاس ساٹھ ہزار ڈال کے اس کو دکان بنا دیں یا کوئی رکشہ لے دیں اس کو اور وہ اپنا پیٹ خود پالنا شروع کر دے زکات والوں بھی مرد سے باہر نکل جائے یہ ایک گردن سنانا اس کو وقا مسالات زکا اب آئیے نماز اور زکات دیکھا آپ نے حقوق کے بعد میں ہمیشہ اس پر زور دیتا ہوں کہ دیکھیے ہر چیز کو ماپنے کا ایک گیج ہے ایک میٹر ہے جس سے آپ دنیا کو ناپتے ہیں کپڑے کا اپنا ایک خاص گیج ہے جسے کپڑا ناپا جاتا ہے بخار ہوا پانی سردی گرمی ہر چیز کو آپ ایک گیج سے ناپتے ایمان کا گیج معاشرہ ہے سماج ہے ایمان کا ٹیسٹ سماج میں ہوتا ہے عمر اپنے خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصلات ہو آدت ان نماز عادت بن جاتی ہے روزہ عادت بن جاتا ہے اس سے کسی کے ایمان کا پتا تو نہیں چلتا یہ لسٹ ہے لسٹ چسکا بن جاتا ہے نماز بولے بغیر نیند نہیں آتی بندے کو آہستہ آہستہ وہ عبادت نہیں رہتی عادت بن جاتی ہے اس کو کبھی کبھی ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ عادت ہے یا عبادت اس کا ٹیسٹ کیا ہے نسلات الفاشا و منکر اگر یہ عبادت ہے تو یہ فاشا اور منکر سے روکے گی اور اگر لسٹ ہے تو نہیں روکے گی اگر عبادت نہیں عادت ہے چسکا ہے تو پھر نہیں روکے اس کو ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے تو آپ فرماتے ہیں آپ سلا تو و عاد تم ولا کن دین المر گئی ایک آدمی کے دین کا امتحان دو چیزوں سے ہوتا ہے دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ دیندار ہے یا نہیں اب درو بند نسا پیسے سے اور عورتوں سے امتحان ہوتا ہے نماز سے بندہ نماز کر کے مرضی سے نکلا تسبیح بھی کر رہا ہے داری بھی اتنی رکھی ہے اور عورت دیکھ کے اس سے پیچھے پیچھے چل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پورا چکر لگا کے اس کو گھر چھوڑ کے جا رہا ہے جو عادت ہے اس کی وہ عبادت نہیں ہے وہ اگر نہ نماز پڑھے تو اسے نیند نہیں آتی وہ تکلیف ہوتی ہے اس کو سائیکولوجیکل ڈور ہے اس کے لیے ایسی نماز نماز نہیں ہے یہ سراب ہے سراب یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ان کے عملوں کی طرف بڑھیں گے تجالنا ہوبا ام منصورہ ہم ٹھوکر مار کے اس کو خاک بنا کے رکھ دیں گے تو یہ سماج یہ معاشرہ یہ ہمارے ایمان کا گیج ہے اگر سماج کے اندر جو نیکی کا جو جس نیکی کے جس تلب کا تلب سماج کے ساتھ ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیکی ایک سراد ہمارے ساتھ دوتا ہو رہا ہے واقع مسالات اور وَا <تضجدتا> اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ حقوق اللہ میں عبادات آتی ہیں اور ان میں چوٹی کی چیز نماز ہے اور حقوق العباد میں معاملات جو آدمیوں کے ساتھ ہیں اور ان میں سب سے پہلے پڑوسی ہیں سب سے بدترین خیانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ہے کہ تڑوسی کی بیوی یا بیٹی پر بری نیت سے نظر ڈالے نے فرمایا بدترین ربا یہ ہے اردو ربا سودوں میں بدترین سود یہ ہے کہ تڑوسی کی جورو کے ساتھ منہ کالا کرے حالانکہ تجھے اس کا محافظ ہونا چاہیے تھی تو حقوق العباد میں سب سے پہلے پڑوس جس کے بارے میں زون نے تین بار قسم کا کھا کر فرمایا واللہ لا لاگ مینو و اللہ لایوک مینو اللہ لا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں قیل امن یا رسول اللہ کالا اللہ امن و جارح ووا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں اور وہ پڑوسی یہ نہیں فرمایا کہ تا جردار ہو کاری صاحب ہوں قاضی صاحب ہوں حافظ صاحب ہوں حاجی صاحب وہ نہیں وہ پڑوسی کو ہندو بھی ہو سکتا ہے وہ پڑوسی کو عیسائی بھی ہو سکتا ہے وہ پڑوسی کو یہودی بھی ہو سکتا ہے صرف پڑوسی ہونے کا اس کا جو حق ہے وہ سابق ہے وہ تجھے تنگ نہیں ہونا چاہیے کا مسلات وات زکا نماز قائم کرے اور زکات دے ویل مو نیا دود اور جب وعدہ کر بیٹھیں تو واد کو پورا کریں یعنی میرے نماز روزے پر نہ لوگوں کو ترکھائیں بلکہ زبان کے بھی پکے ہوں وعدہ کریں تو اس کو اسی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلایا لا دین الحدال شخص کا دین نہیں ہے وہ شخص دیندار نہیں ہے جس کا عہد کوئی نہیں ہے وہد کا پاس نہیں کرتا اس لیے کہ دین نام ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا اور ڈوز اینڈ ڈونٹ ایوری منٹن بندے رب کے درمیان تو لا دین المن لاحد لو جو ای کا پکا نہیں اس کا دین کوئی نہیں جو بندوں کے ساتھ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا وہ رب کے ساتھ کیسے پورا کرے گا ولا ایمان المن لا امان اطالح اور جو امانت دار نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں آپ نے دیکھا دو باتیں اور دونوں کا تب کس کے ساتھ ہے معاشرے کے ساتھ ہم کہتے ہیں دین اور ایمان رواتے لا دین ال من لا ادا جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین کوئی نہیں لا ایمان المن لا امانت الح اور جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں دونوں چیزیں یہی ختم ہو گئی ہیں کہ نہیں ہو کاؤنٹر پر اٹھا کر پیپر انہوں نے پھینک دیے ہیں ہم روز چتر جا کے لے جا کے دیکھتے ریزلٹ آیا کہ نہیں آیا دنیا میں ریجیکٹ کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخرت میں کس چیز کا انتظار کریں گے یہ وہ لوگ ہیں فلاں نقیم الحم یوم القامت وزنا ہم ان کے لیے وہاں وہ کوئی وزن قائم نہیں کریں گے وسا بینف الباسا ابر درا وحین الباس اور صبر کرنے والے باساہ اور دراء میں مشکلوں اور مصیبتوں میں ایسا نہیں کہ چوری کھانے والے مجلوں جب تک مل رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمد ذرا سی مصیبت آئی آج جی نماز بھی بڑیاں پڑھ چڑھ نکت نہیں ہوئے بیس سال ہو گئے تو عید کا دامن پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا لوگ کوئی کہاں جاتا ہے کوئی دولے شاہ جاتا ہے کوئی بابا شاہ کمال جاتا ہے کوئی جناب ڈنڈیوں والی سرکار کے پاس جاتا ہے آٹھ آٹھ پتر لے کے بیٹھے ہوئے اور ہم تو عید کا دامن لے کے بیٹھے ہیں بلی کا بچہ بھی چیو نہیں کرتا گھر میں یہ احسان ہے اللہ پر یہ منہ ہی تھا انسلامی یہ تیروں پر احسان جتراتے اپنے اسلام کا تو بم اسلام جتا ہے تو کا کہ بھائی ہمارے گھر تو تو اس بکس کی چا بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے جتنے بچے چاہے نکال کے لے جاتے وہاں سے اس لیے کہ ہم نے توحید تو ہی صبر کریں امتحان مصیبت صبر کی قسمیں ہیں صبر عن ان الماسیہ. گناہ سے صبر کرنا اپنے آپ کو روکنا صبر طاعت پر اپنے آپ کو قائم و دائم رکھنا مداومت رکھنا یہ بھی صبر ہے اور صبر فلم صاحب مشکلیں جب آتی ہیں تو ان میں اپنے آپ کو اپنے عقیدے کے داواں ڈھولنا ہونے دینا وہ صابری نسل باساہ و صبر کرنے والے باسا کے اندر اور درا کے اندر تنگیوں اور تکلیفوں میں صبر کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد اگر طیبہ اسلام کا واقعہ نا شیطان نے کہا اللہ کیوں نہ کرے شکر ادا کرے تو نے اس کی اس نعمتیں ادا کی ہوئی ہیں تو اللہ تعالی نے وہ نعمتیں لے کر بھی دکھایا کہ ابھی تک دیکھو صبر کر رہا ہے اس نے کہا پھر بھی صبر کیوں نہ کرے آپ نے صحت دی ہوئی ہے اللہ تعالی نے بیمار کر کے بھی اس کو دکھا دیا دیکھو اب بھی میری وہ تعریف کرتا ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں میری تعریف کر رہا تھا بلکہ یہ چیزیں میں نے پیار کی وجہ سے دی چیز کو میری تعریف کو ان کے بغیر بھی کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مشہور محمود گزمی کے تو غلام تھا مشہور ایاز ایک حصہ میں کھڑے ہوتے محمود ایاز کہتے ہیں وہ بڑا جینیس آدمی تھا زمین تھا تو دوسرے لوگ اس سے جلتے تھے ایک دفعہ کسی نے خربوزے بھیجے سیزن کے پہلے خربوزے خوشی سے محمود کے بادشاہ سلامت کو بھیجے تو اس نے وہ دربار میں جیسا کہ محمود کا تھا وہ کاٹ کاٹ کے دے رہا تھا اس کو سب سے پہلے یہی بیٹھا ہوا تھا آیاز اس نے جون لیا اور چکھا اس کو تو ابھی اس نے دوسری جو اس کی کاسٹ جو تھی وہ کاٹی تھی کس کی گراف آگے تک ایک بھی دوسری اس, نے اس کی یہ آدت نہیں ہے آج اس کو کیا ہوگا کہ ہر جو ہے وہ دوسرے کی طرف جانے نہیں دے گا کوشش کرا کہ ساری میں ہی کہا تو اس نے اس کو منع کر کے تو دوسرے کو دے دیا دوسرے جب اس کو کاٹا تو اس کے چہرے کے تاثرات سے محمود کو پتا چل گیا کہ کچھ ڈردر ہے خربوزے کے ساتھ اس نے خود بھی اس کو منہ لگایا تھا وہ تو کروا تھا اس نے حیران ہو گیا عیاض کی طرف دیکھا کہ یار یہ تو اتنا کروا ہے اور یہ تو اس طرح کھا رہا تھا اس کو لے رہا تھا کہ yeah. جیسے یہ بہت میٹھا ہے کہا عیاض تمہیں کیا ہوا تمہیں کروی نہیں لگی اس نے کہا ان ہاتھوں سے بڑا عرصہ ہو گیا میٹھی لے کے کھاتے کھاتے آج کڑوی آ تو کیا ہوا تو بندہ یہ سوچے کہ رب کی اتنی نیم سے میرے اوپر ہیں اگر ایک آدھ مشکل آ گئی ہے تو کیا ہوا یہ بھی اسی ہاتھ کی دی ہوئی ہے وہ آ کر نے ہم کرم